ففٹی فور افضل الصدتی انتش بحا کبی دن جا افضل الصدتی انتش بہا کبھی حضرت قبدا افضل افضل کا معنی افضل ہی ہے بہتر صدقہ, بہترین صدقہ انتش بشباش بیا اس کے معنی ہوتے ہیں بھر لینا بھرنا قبدا کبی کی جمع آتی ہے اخبار ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کبوت بھی آتی ہے اور اس کے ماری ہے جگر مراد یہاں پر پیٹ ہے ٹھیک ہے جگر کو کہتے ہیں کبھی تلی کو بھی کہتے ہیں انسان کے اندر بھی ہوتے جانوروں کے اندر بھی ایک جز ہوتا ہے جگر تلی ان تمام پر کس کے اطلاق ہوتا ہے کبھی کا لیکن یہاں پر اس کا مراد کیا ہے بتن پیٹ جی انتش بیاح کا بیس مانا ہوتے ہیں بھوکا ٹھیک ہے کیا مانے ہوتے ہیں بھوکا تو افضل الصدا قتی انتش بہ بہترین صدقہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے انتو شویعا یہ کہ تو بھر دے کبیدن جا کسی بھوکے کے جگر کو یعنی کسی بھوکے پیٹ کو آپ کیا کر دیں بھر دیں ٹھیک ہے کلیجہ جگر اس کے مانی آتے ہیں کے اور اس کو کبید کبیدن بھی پڑھا جاتے ہیں قبض, آ, فتحے کے ساتھ بھی اور با کے سکون کے ساتھ بھی ٹھیک ہے لیکن سادہ کا بھی با کے کسرہ کے ساتھ کبھی دھن افضل السدا کا انتشبیہ کبھی دھن جائے بہترین ان صدقہ یہ ہے کہ انتشبیہ تر دے کبھی دھن جا بھوکے کے جگر کو بھوکے جگر کو بھوکے پیٹ کو جی تو ویسے تو انسان کوئی بھی صدقہ کرے سب کا ہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ بہترین سب کا اس لیے کہ جب انسان روکا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کھانے کو کچھ مل جائے تو وہ جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ کیا ہے انسان کے بڑے کو کیا کر دیتی ہے پار کر دیتی ہے صدقہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھوکے پیٹ کو کھانا کھلائیں بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے یہ باقی یہ کہ انسان کو ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کہے کہ اب صدقہ کرنا ہے ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بلائی کرتا رہے اپنے پڑوس میں دیکھے دائیں بائیں اپنے تعلق والوں میں دیکھے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جو مجبور ہوتا ہے کون ایسا ہے کہ جو محتاج ہے کس, کے وقت, کس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے مطابق کیا ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا رہے جی میں ویسے کافی رات کو دیر تک جاتا رہتا ہوں تو ادھر ہمارے محلے کے دو محلے کے تو نہیں ادھر کہیں ہوتے ہیں مارکیٹ کے چرسی بھنگی ہوتے ہیں وہ دو بھائی ہیں بھنگی ہیں چرسی چرس پیتے ہیں وہ تو وہ رات کو بہت دیر سے آتا ہے گلی میں گلی میں آ کر آواز لگاتا ہوتا ہے کبھی کبھی آتا ہے کھانے کی تو باقی تو گھر والے سو ہی جاتے ہیں تو میں جاگتا ہوتا ہوں تو بہت دفع سے کھانا کھلاتا ہوں باقی آپ جس طرح کے لوگ ہوں چرس پینے والے اس طرح شراب نوشی کرنے والے تو ان کو آپ اس طرح کا تعاون نہ کریں کہ آپ کو یقین ہوگا اگر آپ ان کو پیسے دیں گے کچھ, کچھ بھی پیسے دیں گے کتنے بھی دیں گے تو وہ اسی چیز میں ہی استعمال کریں گے تو یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کھانا ان کو کھلا سکتے ہیں وہ ان کی ضرورت میں شامل ہے انسان ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو کھانا کھلائیں یا ان کو جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو وہ چیز آپ ان کو دے سکتے ہیں نقد پیسے ان کو نہ دیں اس لیے کہ انہوں نے کیا لینی ہوتی ہے پھر چرف لینی ہوتی ہے جی تو اس لیے سامنے والے کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں لیکن خیال یہ رہے کہ جو آپ تعاون کرتے ہیں آپ کے تعاون سے کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ جو ناجائز ہو اس لیے تعاون اور صدقہ بھی دیکھ بھال کے کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں خیر تو بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی کے ساتھ تعاون کرتا رہے ہے آپ نے پڑھا وغیرہ ان میں سے ہے ان سیغ فیل مزار معلوم اس میں ضمیر ہے انتا اس کا فائل موسوف جا ان صفات مصوف صفت مل کر مفول بہی فیل اپنے فعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملے خبریہ افضل صداقات افضل و مزاف صداقات مضافل مزاف مزافل مل کر مبتدا ان حروف تشبع فعل مزار معلوم اسم انتا اس میں ضمیر انتاش کا فائل کبھی موصوف جا صفت موصوف صفت مل کر مفول بہی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ کس خبریا ترتیب سمجھ میں آئی جی رول نمبر بارہ ٹھیک ہے افضل المزاف اسدا خاتے ہاں جی باب فعال ہے ٹھیک ہے تو مخاطب کا سیرغ مظاہرے معلوم ہے ٹھیک ہے اچھا تو دیکھیں جی کیا ہے افضل السد افضل المزاف صداقات مزاح مظافلے مل کر ہو گیا ٹھیک ہے آگے ہے ان تش بہ کا بے ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے حروف ناصبہ ان ولن کی اذن جو فعل مظارے کو نصب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تش بیا سیگا فیل مظاہرے معلوم اس میں ضمیر اس کا فائل اس میں ضمیر کیا ہے مخاطب کا سیگا ہے تو مخاطب میں ضمیر کیا ہوتی ہے انت ضمیر ہوا کرتی ہے اس میں ضمیر اس کا فائل سنتش بہار کبھی اب یہ دونوں آپس میں موصود صفت ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا جگر ایسا پیڑ جو کہ بھوکا ہو صفت ہے اس کی جا تو کبھی دھن موسوخ صفت موسوخ صفت مل کر اب پہلے والے کے لیے کیا بنیں گے دیکھیں گے کہ پہلے والے پیل کیا تقاضا کرتا ہے تو فیل کیونکہ اس کا فعل بھی موجود ہے تو لازمی بات ہے کہ فیل فعل جب موجود ہو تو ان کو مغول بھی چاہیے ہوتا ہے لہٰذا موصوف صفت مل کر مغول بھی اب فیل اپنے اپنی ضمیر فعل اپنے اور مفول بھی کبی دن جا ایسور صفت مل کر مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر افضل الصداقت مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی قبائی ترکیب سمجھ مائیے جنہوں نے پوچھا تھا کہ دوسرا سمجھ آ جائے جی آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی رول نمبر بارہ الحمد للہ اچھا جی آپ کا رول نمبر بھی میں بھول گیا ہوا ہوں آپ اتنا ثائب رہے اچھا سات آٹھ کا نمبر ٹھیک چلیے جی جی جی حدیث نمبر 55. 55. من هو مانے لا لاشفنے یا لا یش آپ اس کو معلوم سے بھی پڑھ سکتے دنیا لا, من من لا يشبع امینا جی حضرت عرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منحمان اے حریس دو ہریس کرنے والا لالچ کرنے والا دو لالچی ایسے ہیں لا یش وہ سیر نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بھرتے نہیں نمبر ایک منہ العلم علم, علم کا ہریس علم میں ہرس کرنے والا علم میں لالچ کرنے والا لا یوش بن ہو اس سے سیر نہیں ہوتا نمبر دو منف دنیا اور دنیا کا لالچی اور دنیا کا حریص لا لاشن منها وہ دنیا سے سیر نہیں ہوتا حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لالچی دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ کیا ہیں سیر نہیں ہوتے اپنی لالچ سے اور اپنی حیرت سے نمبر ایک علم کا علم کی لالچ کرنے والا اور علم کا حریث کہ وہ چاہتے کہ بس میں علم حاصل کرتا ہی چلا جاؤں کرتا ہی چلا جاؤں اور دوسرا وہ کہ دنیا کا تعلیم جو دنیا کے ہرس بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میرے پاس آتی ہی چلی جائے آتی ہی چلی جائے بڑھتی چلی جائے وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہ جی. <coughs> منہ مان آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں نہما اس کی آآ آآ پہلے حدیث گزری تھی حدیث نمبر غالباً 43 تھی یا فورٹی یا سینتالیس ان میں سے کوئی ایک حدیث تھی تو اس میں نحما کا لفظ گزرا ہے منہ مان اسی سے وہ مانا ہری سان لالچی اشبہ شب مزید سے تو اس کا معنی بھرنے کے ہوتے ہیں اور شب آیشما سے پتا ہے یفط سے مانی آتے ہیں بھرا ہوا ہونا ٹھیک جی؟ منہومن وی لا یوشفی من سیر نہیں ہوتے بھرتے نہیں من فل دنیا لا یشما ترجمہ بنے گا منہمانے تو حریث لا یشم عن سیر نہیں ہوتے منہ من فل علم علم کا حریث یا علم میں ہیرس کرنے والا لا یوشفی اومن ہو وہ اس سے سیر نہیں ہوتا یعنی علم سے چاہے وہ جتنا بھی علم حاصل کر لے مزید اس کو کیا ہے لگن لگی رہتی ہے علم کی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کرتا چلا جاؤں امن من منفی دنیا اور دوسرا دنیا میں لالچ کرنے والا دنیا کا حریص لا یوشب منها ہا وہ اس سے سیر نہیں ہوتا تو دو قسم کے لوگ ہیں ایک یہ کہ انسان کو جب علم کی فہرست ہو جو کہ کیا ہے مطلوب ہے اور مقصود ہے اور ممدوح ہے اس کی مدح بیان کی گئی ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا علم کی طلب اور علم کا حریث ہوگا تو امید ہے کہ وہ کیا ہے اس علم میں لگ کر ایک اچھا عالم بن جائے گا ایک اچھی عالمہ بن جائے گی کہ جس سے پھر کسی کو دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا جب کہ اس کے اندر علم کی لگن ہوگی علم کی طلب ہوگی علم کی حرس ہوگی دوسری طرف اس کے مقابلے میں دنیا کا لالچی ہے جس کو دنیا سے سب سے زیادہ محبت ہے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس جتنی بھی آ جائے جتنی بھی اس کو حاصل ہو جائے لیکن وہ پھر بھی سیر نہیں ہوتا وہ کہتے اتنی اور ہو اتنی اور ہو تو یہ ہی ایسی ہے کیونکہ کیا ہے ممدوح نہیں ہے مطلوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے قبی ہے اور یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ دنیا تو انسان کا مقصد ہی نہیں ہے اصل تو انسان کا مقصد کیا ہے وہ ہے آخرت دنیا تو محض دار العمل ہے یہاں پر تو مقصد نہیں بنا کر بیٹھنا اور لالچی کیا کرتا ہے دنیا کا تعلق کیا کرتا ہے اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی میں ہی اپنا سب کچھ لگاتا ہے اور یہ یہی ہوتا ہے کہ پھر دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے یہاں تک کہ یہی دنیا کیا ہے اس کو چانم میں لے جانے والی بن جاتی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے دنیا جو ہے وہ کیا ہے دنیا رنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے پھر کیا ہے انسان کا ٹھکانا جہنم بن جاتا ہے اللہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا طالب تو بنائے علم کا حاریث تو بنائے لیکن دنیا کا حاریث ہم میں سے کسی کو بھی نہ بنائے جی من لا یشوان من, من في العلم لا يشبع منه من, من في دنیا لا يشبع منها ترکیب کو دیکھیے منہ من یا لا عن سگا فیل مزارے معلوم علی فائل ٹھیک ہے فعل فائل مل کر جملہ خیریا خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر مفسر وہ ہوتا ہے کہ جس کی آگے تفسیر بیان کی جائے جملہ مفسر جملہ مفصر جو مفسر مجھول سے وہ ہوتا ہے کہ جس کی تفسیر بیان کی جائے اور مفسر وہ ہوتا ہے کہ جو خود تفصیر کرنے والا ہوتا ہے اب دو حریض ایسے ہیں کہ جو سیر نہیں ہوتے اب ان کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ وہ دو حریض کون سے ہیں لہذا منہوما نے لا یش یہ دونوں مبتدا خبر مل کر جملہ کیا ہے مفسر اور اس کے بعد جو پوری آگے تفصیل ہے وہ کیا ہے مفسر ٹھیک ہے جی ہاں یہ ترکیف سمجھ میں آگی لا بہانے سگا فی الحال معلوم اس میں علی فائل فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر خبر مفت خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں تو منہمان ہے اور لا یشبہ نے خبر ہے مفتد خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں ہو کر مفسر جی اب اس کے آگے تفصیل بیان کی جائے گی منہومن فل علم لا یشبا منہ نمبر دو منہومن فل دنیا لا یشباؤ منہ اب منہومن مفتا منہومن مبت فل علم فی جھار العلم مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے منہومن کے کیوں اس لیے منہومن سی اس میں منہومن سی مفول اس میں ضمیر نائب فائل یوں اس کی ترکیب کرے منہومن سی مفول اس میں ضمیر نائب فائل فی جار العلم مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس کے سے سفول کے تو سیغہ اس میں مفول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر مبتدا جی لا یوش منه ہو لا یوش منه ہو لا یوش بیا سیگا پھیلے معلوم یا لا یش بہو کر دیں مجرد سے تب بھی ٹھیک ہے پھیل مزارے معلوم اس میں ضمیر اس کا فائل من جار ہو ضمیر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یشبع افیل کے لا یشبع افیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر مبتدا کس کے لیے منہوم ان کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بنیں گے برائے مبتدا محضو عہد جی اب احد مزاف حاضمل مذاق مظافل مل کر مبتدا اور اس کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر ماتو پا لے ترکیب سمجھ اصل ترکیب یوں ہے دیکھو بن عمان لا یوشبان کہ دو حریف ایسے ہیں کہ وہ سیر نہیں ہوتے اب ان دو میں سے ایک کون سا ہے بن من فی العلم اصل ترکیب جو ہے وہ یوں ہے احدہ منحومن من فی الحال میں لایوش بامن وسانی ہاں منحومن فت دنیا لایوش بومن احدا مبتدا کیا ہے ایک مبتدا مقدر بھی ہے تو لہٰذا منحومن فی العلم مبتدا اور لا يشبع ہو خبر مبتدا خبر, خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بنتے ہیں کس کے لیے ایک اور مبتدائے محظوف کے لیے جو کہ احدا ہے ٹھیک اب احدہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محتوف علیہ عاطف منہومن فنیا لایوش بیمن یہ کیا ہے محتوف علیہ محتوف اور محتوف علیہ مل کر جملہ مفسر اس کے لیے پہلے والے جملہ مفسر کے لیے ٹھیک ہے تو جو منحومن فر علم لایوش بنو کی ترکیب ہے وہی منہومن فد دنیا لا یوشبنہا کی ترکیب ہے پھر سے دیکھیں منہومن سیر سے مفول اس میں ضمیر نائب فائل سی جار ادنیا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیرہ سے مفول کے سیر سے مفول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر ج... آ... مبتدا لا یوشبا لا یشبا مینہا سیرہ مزار معلوم اس میں ضمیر فائل من جار ہاضم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یشما فیل کے فعل اپنی فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بنیں گے ثانیہ کے لیے ثانی ہا مبتدا کے لیے پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محتوف محتوف اور محتوف علیہ مل کر جملہ مفسر جی تو مفسر اور مفسر مل کر جملہ ہے یہ ترکیب کسی کو سمجھ میں آئی جی جس کو سمجھ میں آئی وہ بھی بتا دے جس کو نہیں سمجھ میں آئی وہ بھی بتا دے میں پھر اس انداز سے دوبارہ کرواتا ہوں جی سے برآ من ہُانے لا یشبہ آنے یا لا یشبہ آنے من ہُانے مبتدا لا یشما آنے جملہ خبر ہے ٹھیک ہے یشبہ آنے سیگا پھیلے مزارے معلوم اس میں مفعول ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا سیگا ہے جیسے آپ مضرو بن پڑتے ہیں یا زارے بن پڑتے ہیں بالکل ان کے متعلق ہو سکتا ہے جار مجرور متعلق کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے زاربن بن ان کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے تو ہو مانے مانتدا لا یوشب جملہ خبر یوشب عن سیوا فیل مزار معلوم علی زمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر کی منہومن فی ال میں لا يشبع من ہو منہومن سغ مفول اس میں ضمیر نائب فائل فی جار العلم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے منہومن سغ اس میں مفول کے تو سیغ مفول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر مبتدا لا يشبع مین ہو لا یش بہو سیگا پھیل معلوم اس میں ضمیر فائل تین ہو زمیر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یش بہو سیگا فیل تھے۔ کے لا یش فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر خبر مبتدا منحومن فی العلم کے لیے منحوما فی العلم میں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسلیہ خبریاں ہو کر پھر خبر بن جائے گا یہ پورا جملہ مبتدائے محظوف احاد کے لیے احادہ مزاح مزاح کے لئے مبتدا اور یہ جملہ اس کے لیے خبر تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف علیہ اور حرف هو من عن فت لا يشبع منها ماتوف ماتوف اور محتوف علیہ مل کر پورا جملہ مفصر اب مفسر اور مفسر مل کر جملہ تفسیریہ لہذا منہوماً فی الحال میں لایش بہ منہو کی جو ترکیب ہے وہی منہومن پھر دنیا لاش من مینہا لا کی بھی ترکیب ہے ایسے بھی دیکھ لیں اس کو منہومن سگے سے محفول اس میں ضمیر نائب فائل بھی جار الدنیا مجروب جار مجرو مل کر متعلق ہو جائیں گے منہومن سی مفول مفعول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر مبتدا لا یشباؤ سیغہ فعل مظاہرے معلوم اس میں ہاضم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیغہ فعل مظاہرے کے سیغہ فعل مظاہرے اپنے معلوم اپنے نائب اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ثانی کے لیے ٹھیک ہے یعنی دو جو حریث ہیں ان دونوں میں سے ایک پہلا حریث منومن فی العلم ہے احاد اس کے لیے مبتدا نکالیں گے اور دوسرے کے لیے ہاں جی تو ثانی ہا مبتدا مزا مزا لے مبتدا اور اس کے لیے جملہ خبر مبتدا خبر, خبر مل کر جملے اسمیا خبریاں ہو کر اور معطوف علیہ مل کر مفسر, مفسر اور مفسر مل کر جملہ تفصیلہ اللہ تبارک بطالیہ آپ تمام کو مجھ سمے تمام سننے والے صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی کا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و آفیت سے رکھیں فتروں سے آفات سے مصیبتوں سے دکھ سے بیماری سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں مجھ سے میں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و رحمۃ